اس زمین کا مالک کیوں بنا اسلام کو فتوحات کیوں عطا کی تھی پوچھو ہر شمالی نے قرآن میں یہ کیوں کہا تھا یا آ الذین میں جب تک جمین کو فتو ہے فصل میں یاس اللہ ہوں کہ یو ہبو نا دائے گا کچھ لوگ اسلام چھوڑ کے مرتب ہو جائیں گے ان کی سرکو بھی کرے گا تو وہ کرے گا جس سے میں محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے کون تھا جس نے مرتبوں کی سرکوبی کی تھی کون تھا اگر اعتراض کرنا ہے تو قرآن پہ کرو کھل کے کہو قرآن نہیں مانتے اور یارو کبھی صحت ٹھیک ہوئی تو پھر یہ رستا بھی سمجھاؤں گا کہ قرآن نہیں مانتے جس کے لیے کہتے ہیں مانتے ہیں بغیر میں عقیدہ یہ ہے کہ قرآن تبدیل ہو گیا اور میں نے اپنی کتاب کے اندر اسیا قرآن نے دو حال سے چیلنجر رکھا ہے بارہ سو شیا حدیفیں پیش کی ہیں بارہ سو کتنی بارہ سو جن میں والدے لکھا ہوا حضرت ہے تو قرآن بدل چکا ہے بارہ سو ادیب آج تک کسی کو ان علیسوں کی تربیت کی ضرورت ہے یہ تو دکھلاوے کے لیے کہتے ہیں سیڈ ہو نہ قرآن مانتے ہیں نہ نبی کا فرمان مانتے ہیں ہمیں بنیاد سے انکار بدلنا جیپ کو رب تو بارش کرا دے رب تو اپنا محبوب کرا دے اور تم کہہ کے اس نے خلافت غصب کر لی تھی تو کس کی خلافت غصب کی تھی اور تمہارا عتیدہ یہ ہے ابو بکر کمزور تھا عمر کمزور تھا عثمان کمزور تھا عثمان اللہ علیہ حریشتہ کتنا تھا صاحب تھا صاحب ابو تھا اگر دوڑے صدیق نے خلافت چین لی تھی تو جوان علی لڑا کیوں نہیں ہے حیرانگی کی بات ہے کیا حسین لڑا پندرہ قول کے مطابق اس کی عمر ستاون برس تھی کتنی عمر تھی تین کم سات سات سال کا بندہ بولو یہ تو پینتیس سال کا برا ہو گیا ہے ساٹھ سال کا بندہ برا ہوتا ہے اگر علی کی تھی جب کہتے ہو صدیق خلیفہ بنا علی کی عمر تینتیس پر فیصد رضی اللہ تعالی عنہ اجمائی اگر پورا لگتا ہے تو چلانے کیوں نہیں لڑا اب تم نے بنائے ہیں کہ ستر مارے گے رزمائے سب میں 35 اکیلے علی نے مارے اور ابو بکر نے زندگی نے کبھی کچھ بھی نہیں کیا وہ اتنا کمزور یہ اتنا بہادر کبھی جنگ کیوں نہیں کی کہتے ہیں تقیہ کیا تھا تقیہ کا مطلب سمجھتا ڈر کے خاموش رہے رانگی کی بات ہے کہ بوڑھا جس کو ڈرنا چاہیے وہ تو ڈرتا نہیں جوان جس کو نہیں ڈرنا چاہیے وہ ڈر رہا ہے جو چاہے آپ کا حسم کرش ساتھ خرف کا نام جرو رکھ دیا جرو کا خرف جو چاہے آپ کا حسن کرش مساج کرے کہ جوان علی وہ تو ڈر گیا اور علی بھی کہا جس کے متعلق ان کی حدیث میں لکھا ہے ان کی شیروں کی حدیث کی کتاب میں اب ذرا ان کی حدیث کی کتاب بھی دیکھ لو اللہ کے و کرم سے ایسے ایسے کستے ہیں کہ آر بی نے بڑے بڑے اسانوں گوروں سے وہ کس نہیں چنے نعمت اللہ کی کفائی حریف کی کتاب الارمانی اب لکھتا ہے علی اتنا بہادر تھا کہ جمع خیبر میں اس نے تلو اٹھائی مرحب کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی اور شوالا ڈر گیا اللہ کوئی بادر آدمی تلوار اٹھائے تو ڈرنا ہی چاہیے نا اللہ ڈر گیا ہائے ہائے میں کہا کرتا ہوں نا کا ڈر اللہ حق کا تدری اللہ تو سمجھا ہی نہیں ہے جو وہ رشتے بھی گئے بھی اور می بھی جا علی کا بازو پکڑ لو علی غصے میں آیا ہوا ہے تلوار تیز ہو جائے گی بازو پکڑ لو علی مارے تم رو کے رکھنا کہا لیکن علی اتنا بہادر تھا دونوں پیڑوں نے بازو پکڑا ہوا علی نے تلوار ماری سر کو کاٹتی ہوئی پیروں سے نکل گئی ہو پیروں سے کہا مزہ نہیں آیا ہے کس کا وہ ہے کہ آدمی سنتے پڑے اٹھے اچھا پھر کیا ہوا کیا دیکھا دونوں پریکتوں نے پکڑا ہوا ہے بازو کو تلوار اتنی زور سے ماری پیروں سے نکلتی تھی پہلی زمین بھی کاٹ گئی پھر دوسری بھی کاٹ گئی پھر تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتوں زمینیں کٹ گئی تلوار نہ ہوگی روس کا ہائیڈروجن بند ہو گیا ہے زمینیں کٹ گئی اب اللہ اور ڈر کیا اس نے کہا جو رشتوں نے بازو پکڑا ہوا ہے زمین کٹے گئی ساری زمینیں اور اب تلوار اس بیل کے سینگوں کو کاٹنے والی ہے جس نے زمین کو اپنے سینگوں پہ اٹھایا ہوا ہے ہم چھوٹے ہوتے ہوئے گپیں سنا کرتے تھے کہ زمین پہ زرا اس لیے آتا ہے جب بیل اپنے سینگ ہلاتا ہے ہم کو نہیں پتا تھا یہ گپ لوگوں نے سیوں کی حدیث کی کتاب سے سنی ہوئی ہے چل گے بیل نے زمین اٹھا رکھی تھی اب اللہ نے کہا ساتوں زمینیں کٹ گئی ہیں اگر بیل کے سر پہ لگی بیل بھی مر جائے گا زلزلہ آ جائے گا سارے سوال ہو جائیں گا جبین بھاگو اللہ کیا کروں کہا تُو اب جا کے علی کی تلوار کرو علی کی تلوار پر روکنے کے لیے جمین بھاگے حدیث کہا جب بھاگے تو جبریل کہتے ہیں میں نے اپنا پر نیچے رکھا اور پر بھی کٹ گیا جو نا تلوار کا اور میرا بیٹا ایک دن یہی میں تقریر کر رہا تھا کر رہا ابو تلوار لمبی کتنی اچھی میں نے کہا مولوی کو یہ نہیں پتا تھا کہ سننے والوں میں کوئی شیڑوں کا لڑکا بھی ہوگا حساب کتاب کا بڑا ماہر اس بیچارے کو کیا پتا تھا اس نے وہ کہا سارے بےوکوفر سننے والے کہیں گے سبح اللہ اور جتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اتنا ہی کہتے ہیں گرود کی چھل اور جا رہا ہے یہ درود جھوٹ کو چھپانے کے لیے رکھا ہوا کہا جبریل نے کہا مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مدار سالے کو تباہ کرتے ہوئے مجھے اتنا بوجھ محسوس نہیں ہوا تھا یہ حدیث کی کتاب جو اتنا طاقتور تھا چلو تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں اس کو کمزور سے ابو بکر سے کرنے کی اور اب ابھی سنی ہے تو ان کی تصویر بھی سن لو ان کی تصویر شادی کے اندر لکھا ہوا ہے فیض کا شادی نے ایران میں چپی ہے کہا علی کچھ بہاض رکھے ایک دفعہ ابو بکر تو ناراض ہو گئے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے غصے سے زمین پہ پیر مارا زمین ہلنے لگی اتنی زور سے ہلی کہ جتنا گھڑی کا پینڈولم اتنا زور سے نہیں ہلتا اتنی زور سے ایڑی کے ڈر پیدا ہو گیا سارے مدینے کی چھتیں نیچے اور زمین اوپر ہو جائے گی لوگ دوڑے ہوئے نکلے کیا ہو گیا ہے فاروق بھی آئے سدھی کیا ہو گیا علی ناراض ہو گیا ہے کیا ہوا کہا زمین کا تیر مارا ہے زلزلہ آ گیا کام کیا کرے کریں گے علی کو جا کے مناؤ اگر ناراض رہا ایک منٹ اور گزر گیا ساری کائنات تباہ ہو جائے گی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں کے پیر پکڑے گوڑے پکڑے بڑی مشکل سے راضی کیا حضرت علی نے پھر زمین پہ پیر مارا زمین لوگ اضاف الزلت اللہ سلسلہ یہ اس کے نیچے لکھا ہوا اضاف الزلت اللہ سلسلہ یہ تفریح ہے یہ ابھی اور لاہور کے ایک ملہ سنی کو اتنا جوش آیا تو اس نے کہا ڈپ مارنے کے لیے شیئر ہی رہ گئے ہیں میں بھی جماعت اسلامی کا امیر ہوں لاہور جماعت اسلامی کا امیر لکھ لو میری بات ہم اللہ خلے بہت پسندیدہ لاہور جماعت اسلامی کا امیر جنگ کے اندر مضمون لکھتا ہے کہتا حضرت علی اتنے بہادر تھے کہ خیبر میں لڑتے ہوئے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی سمجھ لو ڈھال آپ نے کڑا ہوتا ہے لوہے کا جو تلوار کے بچاؤ کے لیے رکھا ہوتا ہے جب تلوار کوئی مارتا ہے تو اس کو آگے کر دیتے ہیں کہاں لڑتے لڑتے اتنی تلواریں پر ہی جھال ٹوٹ گئے اب سوٹا بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں رہا سامنے بابے خیبر خیبر کے قلعے کا دروازہ نظر آ رہا تھا کا دروازہ اتنا بڑا تھا اتنا بھاری کہ جس کو چالیس آدمی مل کے دے کے بند کرتے تھے اتنا بڑا دروازہ چالیس آدمی مل کے دھتا دے کے اسے بند کر دیتے کچھ دو سو من تو ہوگا اور سو گز اونٹا پچاس گز چوڑا کہا علی نے دیکھ کر کے دروازے کے ساتھ دی کنڈے کو ہاتھ لگایا ہلاکوں سے دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ ایک ہاتھ میں دروازہ دوسرے ہاتھ میں دلوا تو میں نے کہا تیری گئی ہے سو گز کا دروازہ پچاس گز چوڑا کو پھر تلوار کا سے چلاتے تھے کیا تلوار چلانے کے لیے کھڑکی نکال رکھی تھی کہاں کوئی عقل کی بات کرو کیا عقل کی بات کرنی ہوتی تو اس کو جماعت اسلامی کا امیر ہی بنانا تھا پھر اور نہیں کچھ بن سکتا تھا اگر عقل ہی ہوتی تو آتا پھر جماعت اسلامی کا ایسے اصل مند یہ جنگ کے اندر مضمون چھپا اور عقل مند اتنے ہیں ہر روز تقریریں کرتے ہیں ہم الیکشن لیں گے چاہے صدر سدر گراہ جماعت کی بنیاد پہ کر چاہے نہ جماعت اور بھلے مان اگر تمہیں جماعت اتنی بری لگتی ہے تو اس کو توڑ کیوں نہیں دیتے ہو کتنی اہم کھانا کہ اپنی جماعت کی نفی ہے اگر کوئی سخت غیر جماعت الیکشن کی بات کرتا ہے تو پہلے اپنی جماعت کی نفی کرے توڑے اس کو اور اصل مقصد کیا ہے بولے بات کیا ہے نا کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں لڑے گا تو آپ ہو جائے گی حالانکہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا حال گاؤں کی بستی کے اس بچے کا ہے کہ جس گاؤں کا چودھری مر گیا بچہ دورہ ہوا ماں کے پاس گیا چل رہا ماں میں چودھری مر گیا ہے چل گئی ہاں مر گیا چل گا پھر چودھری کون ہوگا چل گئی کسیتا کہل گا پھر کسیتا مر گیا چلگا مسیتا کہل گیا پھر مسیتا مر گیا کیا لگی جگ جیتا کیا لگا اگر وہ مر گیا سارا پینڈ مر جائے تو نہیں ممبر ہو سکتا وہ سمجھتے ہیں کہ چلو غیر وچن ہوگا خالی ہو ہوگی گلیاں کے رنجا یار پھر رنجا یار نہیں پھر سکتا سن لو گل مانوی کو سمجھاؤ اس نے اتنا جھوٹ لکھو اور کہتے ہو اپنے آپ کو سنی تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر حضرت علی یہ مرتبہ رضی اللہ تعالی سب کا رضی اللہ تعالی تعالا اور اتنے طاقتور تھے تو پھر کمزور ابو بکر سے ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے کیا کیا؟ پھر لگتے ہو غذ کی بات ہے افسوس کی بات ہے اتنا زیادہ فلم حضرت علی پر بات نام محبت کا اصل میں توہین ہے تمہاری آخری تمہاری آٹھ کتابوں کے اندر لکھا آٹھ کتابوں کے اندر لکھا کہ حضرت علی طلاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے زمانے میں پودے قبول کیے چیف جسٹس -جس بنے حضرت صدیق کے زمانے میں چیف قاضی قداط بنے قاضی کداس بنے فاروق کے زمانے میں تین دفعہ ندیلے کے گورنر بنے تین دفاع مدینے کے اٹھاؤ تاریخ ٹاپوی کو اٹھاؤ امنی صاحب شیخ مفیس کو اٹھاؤ اداروں بڑا को کو اٹھاؤ کشمل گما ہر بڑی کو اٹھاؤ فتون الما ایف اب کو اٹھاؤ ضلع میں کے مجلسی کو آٹھوں سیا کی تین فاروق اعظم کے دور میں جورنر بنے مدینے کے چیف جسٹس رہے حضرت عثمان کے زمانے میں چیف جسٹس رہے اور وزیر, وزیر بنے وزیر اعظم بنے نیشنل بناوا کا حوالہ جب لوگ بیس کرنے کے لیے آئے کہا دور ہی ماشاءاللہ عام حکومت نہیں اور سن رہے ہو ماشاءاللہ کے دور میں جیلوں میں جانا گوارا کیا ماشاءاللہ کی حکومت کو غلط کہا ان کا عہدہ قبول کرنا گوارا نہیں سمجھ آئی بات کی کے دور میں کہا ماشاءاللہ نہیں مانتے حکومت نے وبار سے پیشی کی سے پیشی کہا یا ودارت لینا یا کیا کھانا کہا جس حکومت کو نہیں مانتے اس کا عہدہ قبول کرنا گوا رہا اور آج کے دور میں یہ گرے گزرے لوگ جس حکومت کو نہ مانے اس کی ودارت کھاوے کیا قبول کرے کیا تم نے جناب علی کو معاذ اللہ اتنا پڑوسر سمجھا کہ حکومت کو مانتا بھی نہیں ان کو راست بھی سمجھتا ہے ان کے عہدے بھی قبول کر رہی ہے یہ کیا وری تو ہی جناب علی مرتضی کی کوئی اور ہو سکتی اور اگر یہ حاصل تھے یہ مخالف تھے تو بتلاؤ علی مرتضی نے پھر فاروق کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا ہے جاؤ کالی کا کے مولگیوں کو کہو ماں کوئی جن ہو اس رشتے کا انکار کر کے دکھائے اور کعبے کے رق کی قسم ہے اگر شیرا کی اٹھارہ کتابوں سے اس رشتے کو ثابت نہ کروں تو کابے کے رقب کی قسم آئندہ کے لیے ساری عمر میں تقریر نہیں کروں گا میں ادارہ کرو کی پرتا نکلانے شروع کر دوں اگر اگر ثابت نہ ہو دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت میں مقدمہ باہر کروں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 دو کلے زمین کا مالک صرف اپنی پگڈنڈی کے لیے مر جاتا یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں وکیل بھی ہیں پوچھو پنجاب کی دھرتی کے دری داروں کے ننانوے کی فیصدی کیس صرف پگڈنڈی کی بنیاد کر جس کو پنجابی میں وٹ کہتے ہیں پہلے پگڈنڈی مشترکہ بعد میں اصل مالک مر گئے اور آپ جلان ہوئی کسی کو پتا نہیں کہ مشترکہ ہے وہ کہتا میری ہے وہ کہتا میری ہے لڑتے ہیں دخل ہوتے ہیں پگڈنڈی کی بنیاد پر اور ساری پگڈنڈی کو اگر پیمائش کیا جائے تو چھ مرل زمین نہیں بنتی میرے بھی جھگڑے چکائے میری بستی میں لوگ آئے بندو کہتا نہیں ہوئی مجھ کو بتلایا میں گیا میرے کو کیوں لڑتے ہوں کہ مولوی جی بٹ میری ہے دوسرا کا کیا وقت میں نے کہا وہ کہ ایک بٹ جو دو مہینے کی ہے اس کے لیے لڑتا اس کا پیسے میں دے دیتا ہوں جٹ نے کیا جواب دیا اس نے کہا لاما صاحب بٹ کی بات نہیں جٹ کی سچ کی بات ہے یہ امر کی بات ہے ہماری عزت کی بات ہے ہمارے غیرت کا مسئلہ ہے ہاں یہ ہماری بٹ لے گیا ہے کل یہ ہماری کوئی اور چیز لے گیا ہے کون ہوتا اور لوگوں خدا کا خوف کرو تم تو بچ کے لیے مر جاؤ اور علی کو سمجھتی ہو کہ اس کا دشمن اس سے دیکھی چھین کے گیا تھا ما صلہ سننا ما صلاح علی شیر خدا ہے بر کر خیبر سارے مذہب دنیا کی کاری طاقت اس کے حق کو چھین سکتی معلوم ہوتا ہے علی غیرت مند تھا تم جھوٹ بولتے ہو اور اگر تمہاری بات تک ہوتی تو جو کام بیٹے نے سن سنسار ہجری میں کیا وہ باپ کو تو ہجری میں کرنا چاہیے تھا لڑتا کرتا, کوئی چین کے دکھائے تو صحیح کوئی میرے سامنے آئے تو صحیح لیکن کیا کیا کہا اب آبش تین لگارے تو سب لکھ کتاب تیری شادی توسی کی شادی کلامہ ان کا لنا رہے تو پبلک وا لم کا سانیہ نئی دوما فل اے ابو بکر ہم تیرے فضائل کے مطلب ہیں ہم جانتے ہیں جب ابھی کبریا کے ساتھ غار میں کوئی نہ تھا تو تھا جانتے ہیں اصال کا رسول اللہ ہے اللہ مسلح واہ آئین ہم جانتے ہیں ہمارے آقا نے اپنی زندگی میں تجھ کو اپنے مسلح کا بارث بنایا ہے ابو بخر جس کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا ہم دنیا کے لیے بھی اس کو پیچھے نہیں رکھیں گے علی تو یہ کہتا ہے تو کہتا ہے حق سنا تھا اور سن آخری بات اگر پھٹا ہوا نہ ہوتا لمبی بات سنا تھا لیکن آج لمبی بات تو بولنا یزا نہیں کریں گے سن لو میری بات اگر دشمنی ہوتی ہائے اور جہلم کے گرد وواہ کے رہنے والوں اور جہلم کے بھاسیوں تمہیں کعبے کے رق کی قسم ہے اور جو میرے سیا دوست میری آواز سن رہے ہیں انہیں میں ان کو وہ پسند دے کے کہتا ہوں جو وہ مانتے ہیں یہ حوالہ اپنے باسروں سے ضرور پوچھے اگر صحیح ہو غور کرے اگر غلط ہو مجھ کو اگلت کے کٹیرے میں پھینکے اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو پھانسی کے لیے کرنے کو تیار ہو اگر سچا ہو تو تو اپنے عقیدے میں ترمیم کے لیے تیار ہو جاؤ کہ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 مسر پہلے اس پہلے اپنے کشا باد میں کہہ رہا جس کو میرے آکا نے اور میرے رب نے پیچھے کیا میں اس کو آگے کیسے کر دوں ان کو تو رب نے آگے کیا نو کتابوں کا حوالہ اب او کے علی کے ڈیٹوں کے نام اب او عمر عثمان میں نو کتابیں الرشاد شیخ مفید کی ارام الوراق تبرسی کی الفسول المحم ابل صبا کی کشم الغمار بلی کی جلال ہلاؤ مجلسی کی المنت مرزا اب باقی کی مخاطل الطاندین فہانی کی تاریخ یاقوضی کی اور دسواں حرانہ مجھ سے سو میں میرے نروز الزام مسعودی کی دستی کا دس سیدھا ہے اگر ان کے اندر علی کے بیٹوں کا یہ نام نہ ہو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 نام مٹانے والا معلوم ہوا ان کے درمیان کوئی دشمنی بلاوت نہ تھی یہ تو نے تراش رکھی ہے لوگوں یہی سے بات کریں گے کہ نام حسین کا ماتم حسین کا یاد حسین کی اور کیچڑ ان پہ اچالا جاتا ہے جنہوں نے حسین کے بابا کے ساتھ دوستی محبت حسین کے باپ پر احسان کیے ہاں میں کہتا ہوں حسین کے باپ پر احسان کیے جن کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے علی مستق کو داماد رسول انہوں نے بنوایا جا اٹھا اپنی کتاب منا کر کے کی کہ رشتہ فاتمہ کا کس نے لے کے دیا رشتہ لے کے دیا تو سدیق نے لے کے دیا فاروق نے لے کے دیا علی کے پاس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 نبی کے صحابہ کی محبتوں سے اپنے سینوں کو منبر کرنے کی توقیقت آفر ہے الحمدللہ رب رو